صلاتی و نسکی و محیای و رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو انا اول المسلمین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے کہیے فرمائیے بتائیے اور پھر آگے جا کے فرمایا وہ بالکل عمر تو مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے تو جس چیز کا حکم دے دیا جائے اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے اور حکم کیا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو ہم ذکر کر رہے ہیں موت کے مرحلے اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے امور کا جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کرنے کے کاموں میں ہم نے قرض کے بارے میں پڑھا کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے وراثت تقسیم کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے ان حقوق میں سب سے اہم حق غسل کفن اور دفن ہے عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کرنا آج انشاءاللہ ہم غسل میت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح غسل دینا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو غسل دینا آنا چاہیے کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں دین پڑھتے ہیں دن کی طرف آتے ہیں لوگ ہمیں دیندار ہونے کے نام سے پہچانتے ہیں تو پھر وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ وفات کے موقع پر ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں اور اگر ہمارا اپنا علم ناقص ہے تو ہم صحیح طور پر دوسروں کو نہیں بتا پائیں گے آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ وفات کے بعد جب کسی کی گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے تو سخت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں کچھ سوج نہیں رہا ہوتا اس وقت دماغ بھی پورا کام نہیں اور دوسری طرف خاندان بھر کے لوگ اور دیگر جان پہچان کے لوگ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو طرح طرح کے مشورے دینے لگتے ہیں اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے اور اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ناراض ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر کس کی مانی جائے ان کی مانی جائے ان کی مانی جائے یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے سمپل سی بات ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مان سکتا ہے وہی جس کے پاس علم ہوگا اور صحیح علم ہوگا کہ اس موقع کی مناسبت سے آپ نے کیا فرمایا ہمیشہ سے ہماری یہی تلاش اور جستجو ہونی چاہیے کہ مجھے صحیح ترین چیز پتا چلے کہ اس موقع پر قابو زندگی کا کوئی مرحلہ موقع ہو یا وفات یا اس سے متعلق یا اس سے بعد مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے تاکہ میں وہی کروں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کیونکہ میری زندگی کا مقصد اسے خوش کرنا ہے. کیونکہ زندگی کے بعد مجھے اس سے جا کے ملاقات کرنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس حال میں اس سے ملوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو تو جس شخص کو یہ فکر ہوگی اسے پھر صحیح کام کی بھی فکر ہوگی اللہ کی رضا کے کاموں کی اور اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تو آج انشاءاللہ عزیز ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں میں تو بہت کمزور دل ہوں اور میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں اور وہ تو غسل کرنے والی ہیں, کچھ پروفیشنل آنٹیاں ہوتی ہیں وہی وہ کرتی ہیں میرے تو کرنے کا کام نہیں ہے یا مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کو سیکھنے کی نہیں ایسا نہیں ہے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس, وقت, کس موقع پر کس چیز سے دو ہو جائیں اور پھر کیا جہالت میں ہی ہم چلے جائیں گے دنیا سے یا دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے جہالت کے ساتھ ہی رخصت کریں گے ہرگز نہیں ہماری ایک سٹوڈنٹ جو ایک برانچ میں پڑھاتی تھی ان کے آگے ایک سٹوڈنٹ نے اپنا تجربہ ہم سے شیئر کیا جب ہم گزشتہ ایک ٹرپ پر گئے میں اس کا پہلا حصہ تھوڑا سا سنواتی ہوں اور اس کے بعد خود پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں کس طرح کا مرحلہ پیش آیا اور اس کے بعد ہم سب کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کی شادی میں اپنے گئی جان کی تبدیلی کا کام ہو رہا تھا بہت, کم لیکن دو بہت کوشش کے بعد انہیں اپنے جیسی بچی ملی ان کے ساتھ ان کا کام کر سکتے تھے الحمد للہ ان کی ہم کافی رجحان رکھتے تھے اب ہوتا ہے اس طرح کے جتنے بھی مسلمان لوگ ہوتے ہفتے میں ایک ہی مسجد میں جمع ہوتے ہاں ایک کا خواتین بھی سنتی مردوں کو مینیج کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں تھی ان کو بارے میں معلومات جاپان گئی اور انہوں نے مسجد میں خواتین سے ملاقات کی اور بات چیت کی تو خواتین ان سے بہت متاثر ہوئی چونکہ آواز تھوڑی اتنی واضح نہیں ہے کیونکہ فون پر انہوں نے میسج ریکارڈ کرایا ہے تو میں آگے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ بات پوری طرح سمجھ جائیں یعنی یہ اسٹوڈنٹ خدیجہ جاپان گئی وہاں مسجد میں انہوں نے دین کی تعلیم کا کام شروع کیا خواتین ان سے بہت متاثر ہوئی ان کی بات کو سمجھا اور دین مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہوا پہلے وہ صرف نام کی مسلمان تھی یعنی وہ وہاں کے جو جاپان میں رہنے والی مسلمان خواتین تھی کہ اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ بس جوڑ دیا گیا وہاں جا کر خدیجہ کو بہت حد تک یہ احساس ہوا کہ دین آگے پہنچانا کتنا ضروری کام ہے انہوں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی خدیجہ کی طبیعت بہت زیادہ مزاق کرنے والی تھی وہ کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتی تھی کوئی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی تھی حالانکہ وہ ایک کام کرنے والی بچی تھی جب وہ وہاں گئی اور حالات کو دیکھا تو الحمدللہ بہت شوق کے ساتھ انہوں نے کام کیا ذمہ داری کو اٹھایا جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی گھر آ کر میرے سے رابطہ کرتی جو ان کی ٹیچر تھی گجرات برانچ میں اور میں انہیں کوئی نہ کوئی ٹپ دیتی الحمد کام ہوتا رہا اب اس طرح ہوا کہ خدیجہ جہاں رہتی تھی اسی ایریا میں ایک خاتون کی وفات ہو گئی اب وہاں غسل دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے خدیجہ سے رابطہ کیا ان کے خامن سے بات کی کہ دونوں بچیاں اس خاتون کو غسل دیں خدیجہ کا دل بہت چھوٹا تھا یہ کام انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا جیسے میں سے اکثر لوگوں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا یہ کام ان کے لیے کرنا بہت مشکل تھا اور سبا جو دوسری لڑکی تھی وہ بھی ایک بچی تھی دونوں کے لیے کام بہت مشکل اللہ کا نام لے کے وہ وہاں گئی بہت ہمت کے ساتھ آگے بڑی اب چونکہ خواتین صرف دو ہی تھیں اور کوئی نہیں تھا وہاں. تو گھر آ کے وہ بہت ڈر گئی انہیں کئی دن نیند نہیں آئی کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیز کی انہوں نے دونوں سو نہ پائیں بہت مشکل حالات میں رہیں اس کے بعد دوبارہ جو بھی دین کا کام تھا ہوتا رہا الحمدللہ رمضان میں انہوں نے دورہ قرآن بھی کروایا کچھ دن کے بعد ایک اور عورت کی وفات ہو گئی کچھ ہی فاصلے پر اس جگہ بھی کوئی عورت نہلانے والی غسل دینے والی نہیں تھی آپ کو پتہ دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ایک دو فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. اب اگر وہاں پر باقی مرد ہیں اور کسی ایک مرد کے ساتھ فیملی دو کے ساتھ ہی, تین کے ساتھ تو عورتوں کی تعداد بھی محدود ہوگی اس ایریا میں اب گرونی میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں حتیٰ کہ کفن پہنانا بھی کسی کو نہیں آتا تھا سوچیے اس عورت کے الحمد مسلمان تھے لیکن وہ خود غسل دینے پہ تیار نہیں تھے حالانکش شہر بھی دے سکتا ہے انہوں نے درخواست کی خدیجہ سے اور سبا سے کہ آپ آ کے میت کو غسل دیں ان بچیوں کی پہلی حالت کو دیکھتے ہوئے خدیجہ کے خاون نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے دوبارہ کسی میت کو غسل نہیں دینا جب اسدمیوں بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ ضرور آئے آپ مسلمان ہیں مسلمان اور اس کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا تو یہ اچھی بات نہیں انہوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے ہم سے کل سوال ہوگا ان دونوں نے کہا کہ اچھا ہم غسل دیں گے جب وہ بچیاں وہاں اور تھوڑا جھجک کے جا رہی تھی تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اچھا تم ذرا رکو میں آگے جا کے دیکھ کی آتی ہوں خراب ہو گئی کہتی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں بس تم نے آگے نہیں آنا پیچھے ہٹ جاؤ خدیجہ پیچھے ہو گیا اس نے سورت کے خامن سے کہا خدا کے لیے آپ انہیں خود غسل دیں ہم بچیاں ہم یہ کام نہیں کر سکتی ان کے بتانے میں یہ بات آئی کہ عورت کی وفات کا زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا لیکن ان کی صورت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی تھوڑی یعنی دیر کے اندر ہی ان کا جسم پھول چکا تھا اور اس کے نیسے تھی جیسے اترنے لگ گئی ہو ساتھ چھوڑ رہی ہو کے جسامت بھی بہت بھاری تھی وہ کہتی ہے کہ ہم بچیوں نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا دو اکیلی اور مرد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے اس نے عورت کے خامند سے کہا آپ کردے کہنے لگا کرنا ہے تو آپ ہی نہیں کرنا ہے بھی ڈر چکا تھا خود آگے نہیں بڑھا اس نے کہا میں دور دور سے آپ کو چیزیں پکڑاؤں گا لیکن میں یہ خود کر نہیں سکوں گا خیر اس بچی سبا نے کیونکہ اگر خدیجہ آگے آتی تو وہ بےوش ہو جاتی بہت مشکل سے انہوں نے بس کفن بچھایا اتنا کام کیا سبا نے بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھی کیونکہ ان کا جسم ایسا تھا کہ ہاتھ لگاتے تو بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا جس طرح بھی تھا بہت مشکل کے ساتھ انہوں نے ہلکا پھلکا غسل دیا اور میت کے اوپر کپڑا بچھا کر ان کے خامند کے ساتھ کفن کے اوپر رکھا میت کو اٹھا کے کہ خدیجہ کہتی ہے کہ میں نے صرف ان کی ٹانگ دیکھی تھی ہلکی سی باقی کام اکیلے ہی کیا دوسری بچی نے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی چیخیں نہیں روک رہی تھی خدیجہ کہتی ہے کہ جب وہ گئے تو میرے ساتھ لکھ کر ہم دونوں اتنا اونچی اونچی روئیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا سب کے منہ سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے یعنی وفات کے بعد یہ اس طرح کیوں ہو گیا کیا یہ سزا ہے اتنی حالت کیوں بگڑ گئی جب وہاں سے آئی تو آتی ہی انہوں نے مجھے کال کی اور رونے لگیں اتنی بری حالت تھی ان کی کہتی ہیں باجی میں نے ان کی تھوڑی سی ٹانگ دیکھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی میری سانس رک رہی. اتنی میری بری حالت الحمد للہ بچی نے بہت ہمت کی اللہ ان کو مزید حوصلہ دے اس سے پہلے خدیجہ کو اکثر ذمہ داری دیتی تھی یہ کام کرو وہ کہتی تھی میں نہیں کروں گی آپ یہ کام کسی اور کو دیں یا خود کریں یا میرے ساتھ کریں. اب الحمد اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہر کام کرنا آنا چاہیے جو اصل مقصد ہے آپ کے سامنے اس خط کے پڑھنے کا کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے چھوٹا دلا یا بڑا کام کرنا آنا چاہیے اور جو میت کو غسل دینے والا کام تھا اسے وہ بہت ہی مشکل سمجھتی تھی کہتی ہے کہ اتنی ساری خواتین کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے وہ کہتی کہ ہر مسلمان کو غسل دینا آتا ہو تاکہ جب وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے پیارے ہیں رشتے دار ہیں نہیں تو دوسرے مسلمان ہیں جن سے خون کا رشتہ نہیں اگر ایسے حالات پیش آئیں تو غسل دینا آنا چاہیے تو اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو غسل دینا آنا چاہیے نہلانے کا موقع آئے یا نہ آئے لیکن کام آنا چاہیے اور صرف آنا نہیں چاہیے کہ بس ایسے پانی ڈال ڈول کے کام ختم کر دے مسنون طریقے پر آنا چاہیے صحیح طریقے پر آنا چاہیے دوسرے بھی روکتے ہیں ان کو بھی تسلی دینی چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان نسلاتی و نسخی و محیا وہ نما اللہ رب العالمین جب موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے تو پھر موت کے موقع پر ہونے والے سارے کام بھی اللہ رب العالمین ہی کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے اصل وہ ہوتا ہی ہے کہ دل کے بند ہونے کے ساتھ ہی جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر گھنٹہ یعنی پر آور 1.5 ڈگری فان ہائٹ کے حساب سے ٹھنڈا ہوتے ہوتے بلا روم ٹمپریچر پر آ جاتا ہے اور چھ گھنٹے میں جسم سخت ہو جاتا ہے جل سخت ہونے کے باوجود جسم کے اندر موجود باقی اجزا اپنی اصل حالت میں موجود رہتے ہیں چند دن بعد آنتوں میں موجود کھانا اور لبلبے میں بیکٹیریا کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی کہ جسم کا رنگ سبز پھر جامنی پھر سا ہو جاتا ہے اور نہایت بدبو پھیل جاتی ان بیکٹیریا کی وجہ سے جسم میں گیس بھر جاتی جس سے آنکھیں پتلیوں سے باہر آ جاتی ڈلے باہر آ جاتی زبان سوج جاتی ایک ہفتے بعد جلد اس طرح ہو جاتی کہ ہلکے سے ہاتھ لگانے سے بھی وہ اترنا اور اکھڑنا شروع ہو جاتی اور کچھ لوگوں کے اندر یہ پروسیس اور بھی تیز ہوتا ہے جیسے اس واقعے میں آپ نے دیکھا ایک مہینے بعد ناخن بال دان گھر اور جڑ جاتے ہر چیز ختم اور اندرونی تمام آزار لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے جس سے اندرونی گیس اس حد تک ہو جاتی کہ بلاخ جسم پھٹ جاتا ہے اور انسانی ڈھانچہ سامنے آ جاتا ہڈیاں سامنے آ جاتی اور اسی طرح ہڈیاں بھی گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتی تحقیق کے مطابق ایک سال کے اندر ہڈیاں مکمل گل چکی ہوتی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہے. تو یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بھولا رہتا ہے ایک ہی ہفتے کے اندر کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے کہ جسے کہتے نا اس کا نام نشان بھی باقی نہیں رہتا جب ڈھانچہ سامنے آ تو شکل کس کی باقی رہی شکل کون یاد رکھے گا تو اس لیے انسان کو کبھی بھی گلنے سڑنے اور مرنے کو بھولنا نہیں چاہیے تاکہ یہ زندگی ہم میکسمم اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور پھر یہ کہ ہر وقت تیار رہیں. یہ ہے اصل میسج یہ ہے اصل کام ہم اس دن کو بھولے ہوئے جس یہاں یقینی ہے تو اس کو بھول کر یہ زندگی درست نہیں ہو سکتی عقل مند اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو انجام کو سامنے رکھ کر جیتے اس انجام سے بھاگ نہیں سکتے دور نہیں ہو سکتے تو اس لیے اس کی تیاری رکھے یہ کسی نے اور واقعہ لکھا ہے کہتے کہ میں نے موت کو اس دن بہت قریب سے دیکھا جب میرے بیٹے کو تین ماہ ہاسپٹل میں گردن توڑ بخار کی وجہ سے رہنے کے بعد بالآخر آپ پکڑا جبکہ اس شام ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے لیکن رات دس بجے اس کے چہرے کے آثار کچھ اور بتانے لگے ڈاکٹر کو بلایا اس نے چیک کیا ادھر ادھر سے ٹٹولا لیکن میرے بیٹے نے کوئی دفاعی ریئیکشن نہیں دکھایا ریئیکٹ نہیں کیا کیوںکہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے اسپیشل روم میں اسے لے جا کر کمر سے دوہرا کر کے ہوش و حواس میں اس کا انجیکشن کے ذریعے بلڈ نکالا جاتا جس کی تکلیف سے اس کی چیخیں دور دور تک کئی دلوں کو ہلا دیتی تھی اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا تھا اس کے علاوہ بھی اگر اس روم کے سامنے سے گزرتے تو ساتھ لپٹ لپٹ جاتا اور وہاں سے نہ گزرتا لیکن اس رات اس نے کوئی ضد نہ کی اس کشمکش میں ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کی حالت نہیں بدل رہی تھی آخر صبح تین بجے ڈاکٹر یہ کہ چلے گا دعا کریں میری والدہ نے مجھے تسلی دی کہ تم نماز پڑھ کر دعائیں مانگو تحجد میں نے برف ہو چکے سوتے میں بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اس نے بند آنکھوں سے بند مٹھی کھول کر ہلکی سی حرکت سے میری انگلی پکڑ لی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اور پیٹ ٹھنڈا محسوس ہونے لگا میں نے پاؤں پر بوسا دیا مجھے ویسے پہلی جیسی مٹھاس اور کشش محسوس نہ ہوئی یعنی جب روح ہوتی ہے جسم میں تو اس کی کشش اور ہوتی میں سمجھ گئی کچھ ہونے والا ہے پھر میں نے بیٹے کو آواز دی تو اس نے سفید جیلی کے ساتھ آنکھیں ہلکی سی کھول کے مجھے دیکھا اتنے میں فجر کی آزان ہو گئی پھر امی نے مجھے کہا نماز پڑھ لو پھر اس کے پاس بیٹھنا اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلی نظر نہیں آ رہی تھی پیچھے لگ گئی آنکھیں صرف سفید جسا نظر آ رہا تھا میں نے سر پر پیار کیا تو مجھے تھوڑی سے اس کی خوشبو محسوس ہوئی لیکن اس کے ہاتھوں سے وہ زندگی کی خوشبو محسوس نہ ہوئی نماز کی طرف جاتے ہوئے مجھے لگا ماں بیٹے میں جیسے جدائی ہو رہی ہو پاس ہی میں نے جائے نماز بچھائی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے نماز شروع کر دی ڈاکٹر نرسیں اس کے پاس جمع ہو گئیں میں نے وہ نماز بہت خوش خوشوخصو سے پڑی جیسے اللہ کے بہت قریب ہوں سلام پھیر کر دیکھا دعائیں پڑ کر دم کیا ہاتھ پکڑا آواز دی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا میں تمہارے پیشانی پر پہ پر بوسا دیا رو کے امی سے, کہا کہ اس سے پہلے جیسی خوشبو نہیں آ رہی مجھے پھر سے کہا دعا کرو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا دل سمجھ گیا کہ تین مار ڈاکٹر کی کوشش اور میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا جھوٹی تسلیاں میں پھر سورت یاسین پڑھنی شروع کر دی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھتی رہی جو چلی گئی ساتھ ساتھ میری نگاہیں بھی اسی طرف اس کا پیچھا کرتی ہوئی اوپر کو اٹھی جیسے میرے دل سے روح نکل گئی ہو میری والدہ نے انا لہ پڑھنے کو کہا بھائی نے بھی پڑھا تو میں ستیہ اور حیرانگی میں پڑھ پوچھنے لگی یہ کیا ہو گیا اس وقت میرے رب نے میرے دل پر سبر کا ایسا ہاتھ رکھا یعنی جو صبر انڈیل دیا جیسے مجھے اپنے اس بیٹے کی محبت کے بدلے اس دل میں اپنی محبت کی ہلاوت ڈال دی یعنی اللہ کی محبت جو شاید اسی دکھ کے صبر پر اس نے مجھے عطا کی اور اللہ کی محبت کی وہ ہلاوت پا کر میں سوچتی تھی کہ اگر ایسے دس بیٹے بھی دے کر وہ محبت مجھے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. اللہ ہم سب ہر حال میں محبت و رضا نصیب فرمائے اپنی قربت سے ایک لمحہ بھی دور نہ کرے جو اس نے لیا وہ بھی برحک جو اس نے دیا وہ بھی برحک پھر شکوہ کیسا تو جو مائیں بچوں کی وفات پر اس شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرے تو اللہ سبحان و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے روح لے کر جاتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی حالانکہ اللہ تعالی خود خوب جانتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہاں کہا کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے کہا اس نے تیری تعریف کی الحمد کہا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو موت بر حق ہے ہم سب کو جانا ہے کوئی بھی آ رہنے والا نہیں کچھ عرصے کے بعد یہ سارا سین تبدیل ہو چکا ہوگا ہماری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے ہم مر جائیں گے وہ تو مریں گے ہی ہماری فکر ہونی چاہیے کہ اس دن کے لیے تیاری کریں ہر طرح کی تیاری علمی تیاری عملی تیاری روحانی تیاری جذباتی تیاری کہ اس وقت کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف کیونکہ وہ اجر کمانے کا موقع ہوتا ہے تو اب مرحلہ ہے غسل کا غسل میت کا حق ہوتا ہے ایک غسل اس وقت دیا جاتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک طرح سے مصنون مواقع عید کے موقع پر غسل کرتے پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے اس میں بھی بہت نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر تیار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اہم ترین مرحلہ دنیا سے رخصتی کا مرحلہ اس وقت بھی غسل دیا جاتا ہے کیوں مٹی میں ہی جانا ہے پھر کیوں نہائے ہاں مٹی میں جانا ہے لیکن اللہ کی ملاقات کا سفر شروع ہو رہا ہے اس نیت کے ساتھ غسل دینا چاہیے کہ یہ انسان اب اپنے رب کی طرف روانہ ہو رہا ہے اب اس کے بعد اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی یہ اس دن اٹھے گا جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا اللہ سبحان نے انسان کو عزت بخشی اول قد کر رم نہ بنی وحم فلبر و فقل خلق نہ تقدیلا سورت السرا آیت سیونٹی اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خوشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک دیا اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی بہت بڑی فضیلت یعنی باقی مخلوق پر انسان کو فضیلت دی یہ فضیلت پیدائش سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں بھی اس کا ایک مقام ہے اس کا احترام ہے پیدا ہونے کے بعد بھی بچپن جوانی بڑھاپا ہر عمر میں اپنے اپنے طور پر اور پھر موت کے وقت اور موت کے بعد بھی تو اسلامی تہذیب و تمدن میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے اس لیے اسے غسل دلا کر اجلا لباس کفن پہنا کر خوشبو میں بسا کر باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی وسطین اس صدمے کے موقع پر صبر اور نماز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے میت کے لیے اور پھر نہایت باوقار طریقے سے اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے منہا خلق نا کم وی ہی و منہا اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہم نے اسی میں تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی سے پھر ایک بار اٹھائیں گے وہیں سے آئے تھے وہیں واپس اور پھر ایک دفعہ وہاں سے نکل کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے میت کو غسل دینا اور کفن دینا فرض کفایا ہے فرض کفایا اس صورت میں کہ چند دو غسل دیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا تھا کہ غسل کون کرائے کس کو غسل دینا چاہیے غسل کون کرائے نمبر 1 قریبی عزیز یا رشتے دار جو جتنا قریب ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری تو غسل کون کرائے قریب ترین عزیز رشتہ دار یہ بات یاد رکھیے باہر سے ہیلپ لی جا سکتی اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا لیکن پہلا فرض آپ کا ہے بچہ فوت ہوتا ہے یا شوہر فوت ہوتا ہے یا ماں فوت ہوتی ہے یا باپ فوت ہوتا ہے یا کوئی بھی تو جو اولاد ہے یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ آگے بڑھیں اس کی دلیل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو اس وقت گھر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تھے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا آپ کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے چچا عباس بن عبد المطلب چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب فضل بن عباس چچا کے بیٹے قسم بن عباس اسامہ بن زید اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح یہ آپ کے قریب ترین لوگ تھے زندگی میں رشتے کے اعتبار سے لہذا غسل کے وقت بھی یہی موجود تھے اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے اوس بن خولی الصاری نے علی بن ابی طالب کو پکار کے کہا اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا ہم بھی شریک ہونا چاہتے اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے حضرت علی نے ان سے فرمایا اندر آ جاؤ چنانچہ وہ داخل ہوئے اور اس موقع پر موجود رہے گو کہ انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی لیکن موجود رہے انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے سہارا دیا جبکہ کمیز جسم پر ہی تھی عباس رضی اللہ عنہ فضل اور کتم پہلو مبارک بدل رہے تھے یعنی صرف ٹیک لگائے ہوئے تھے ان کو علی ابی طالب ان کا ساتھ دے رہے تھے اسامہ اور سالح پانی ڈال رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے اب یہ بھی نہیں کہ سارے رشتے دار جائیں اور وہاں ایک ادم مچا دے اور ایک دوسرے کے اوپر یہ دے دو وہ دے دو نہیں پوری پلاننگ کے ساتھ کون سہارا دے گا کون دھوئے گا کون پانی ڈالے گا کون کیا کرے گا ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر کریں اور پھر وہی وہ وہ کام کرے اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو کے یا ایک ہنگامہ مچا کے ایسا سین کریٹ نہ کریں کہ جو اس وقت احترام اور ادب کی خلاف ہو اب یہاں کہ ایک ایک اپنا اپنا کام کرے. غلاموں کو کس پہ لگا دیا پانی ڈالنے اور باقی کام وہ خود کر رہے ہیں جو باہر سے دوسرے آئے ہیں ان کو کہا کہ بس آپ سہارا دے دیں ایک دھوئیں گے ہم خود تو ہمارے لیے بہترین نمونہ کس میں ہے لکم فی رسول اللہ اس وت سنا اسی طرح شوہر بیوی بی کو اور بیوی بی شوہر کو غسل دے سکتی یہ جو ہمارا ایک کانسپٹ ہے نا کہ مرنے کے بعد پردہ ہو جاتا ہے اور بیوی بی منہ بھی نہ دیکھے انتہائی غلط بات کوئی حقیقت نہیں اسما بنت عمیس کہتی ہے کہ میں نے اور علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو غسل دیا تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلی سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا میں نے کہا ہے میرا سر پھٹا جا رہا ہے آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے پھر فرما عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں تمہارا کچھ نہیں جائے گا تمہارے سارے کام میں خود کروں گا میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہاری تدفین کروں گا اس لیے فکر کی بات نہیں یہ سب کام میں کروں گا اگرچہ یہ بہت دل رکھنے کی بات تھی ایک دل لگی کی بات بھی تھی لیکن اس سے ایک حکم بھی پتا چلتا ہے کیا شوہر بی بی کو غسل دے سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے اس پر میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ازواج متحراتی دیتی یعنی پہلے میں نے اس پہ سوچا نہیں اور اب مجھے خیال آ رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں چچا کزنز وغیرہ کے بعد کیونکہ آپ کو اپنا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا نا تو کزنز ہی بھائی بنتے چچا کے بیٹے خود چچا تو اس پر دوسرا حق پھر ازواج کا تھا کہ ازواج غسل دے دیتی لیکن اس کی ذہن میں نہیں رہا بہرحال جس کے حصے میں سے آنی تھی وہ آئی اور اسی میں بہتری ہوگی دوسری چیز غسل وہ ہے جس کو دین کا علم رکھنے کی وجہ سے غسل کے آداب معلوم ہو یعنی صرف رشتے داری ہی کافی نہیں بلکہ طریقہ بھی آنا چاہیے اس لیے اگر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس کو سارا طریقہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو سکھا کے اندر لے جائے جس جس کو بھی غسل دینا ہے یا غسل دیتے ہوئے ساتھ ساتھ لوگ اس کی بات کو سن کر اس کے مطابق کریں تاکہ مصنون طریقے پر غسل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے غسل دیا وہ نہ صرف خرابت دار تھے بلکہ فہم دین کی وجہ سے آداب غسل سے واقف بھی تھے تیسری چیز یہ ہے کہ میت میں کوئی ایب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنی چاہیے اور راز رکھنا چاہیے یعنی کے اندر کچھ دیکھا اور پھر باہر نکل کے تو اس کا چرچا کر دیا یہ نہیں کرنا چاہیے آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر آپ نے یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو کیا کس کی بات ہے تو ان پرسن کسی کا ایب نہیں بیان کرنا چاہیے لیکن جنرلی ایک واقعہ جس میں عبرت ہو وہ دوسروں کی نصیحت کے لیے سنایا جا سکتا ہے جس میں نہ میت کا نام پتا نہ علاقے کا نام پتا کس جگہ ہے وہ ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی چیز یعنی ناپسندیدہ چیز پر پردہ پوشی کی اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا کیا کہا میں نے جو کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا وہ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنے گا اللہ اس کو عطا کرے گا کیا کرنا چاہیے زندگی میں کم از کم ایک کفن ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے پہلا وہ کری میں کروں گی بازی لے گئی الحمد للہ الہدا میں جب یہ بلڈنگ بنی تو ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ غسل کا بھی انتظام ہونا چاہیے تو مقصلہ بنوائے گئے جو اس وقت میرے فال کے لیفٹ ہینڈ پر آخری گیٹ کے ساتھ ہی ہے اس میں کچھ میتوں کو نہلایا بھی گیا لیکن مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اب ریگولر بیسس پر استعمال کیا جائے یہ کام جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ سے کچھ لوگ والنٹیر کریں اور پھر جب ان کو بلایا جائے اس وقت وہ حاضر بھی ہو جائے ہاسٹل میں رہتی ہوئی لڑکیاں کر سکتے ہیں لیکن اپنے پڑھائی کے اوقات کے علاوہ کیونکہ اس وقت آپ پر علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کرنا بھی کہ آپ کے لیے تجربے میں اضافہ کا باعث بنے عملی طور پہ کرنا بھی ضروری ہے وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے کلاس چھوڑ کے نہیں لیکن کلاس کے اوقات کے بعد جو بھی آفٹر میں ہو یا پھر سنڈے کو کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیون ڈیز اے ویک یہ فیسلٹی دی جائے ٹھیک ہے رات کے وقت نہیں لیکن صبح سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے اثر تک کیونکہ رات کے وقت دفنانا پسندیدہ نہیں اور اتفاق یہ کہ قبرستان بالکل یہاں سے ساتھ ہی ہے اب ہوتا یہ کہ پہلے بھی جو ہم نے حصل دیے ہیں اس میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کفن بھی ہم ہی ان کو دیں ہم ان کے لیے کفن کا انتظام کریں کفن دے دیا گیا لیکن کسی نے کوئی قیمت ادا نہیں کی آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہم جب کوئی میت لے کے آئے تو ہم کہیں اتنے کا کفن ہے پہلے پیسے دیں کہنا چاہیے بلدنی. نہیں کہنا چاہیے تو اگر ہم سب نیت کر لیں کہ چلو ایک کفن ہم دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا جو بھی آئیں گے ان کو پی سبی اللہ کفن ملتے جائیں گے اور یہ عمل صرف صدقہ نہیں صرف آپ کے لیے آخرت خاجہ نہیں بلکہ دین کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا پیدائش پہ ہم کپڑے دیتے ہیں شادی پہ ہم لوگوں کو بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں کوئی بھی خاص موقع ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ کیا دیتے ہیں گفٹ میں کپڑے لیکن آخری لباس دینے میں آخری توحفہ دینے میں عموماً خیال ہی نہیں ہمارا کہ اس کا اجر کتنا ہے کیا کسی حدیث میں ہے کہ جو کسی کو پیدائش کے موقع پر سوٹ دے گا اس کا یہ اجر ہے نہیں نا کوئی شادی کے موقع پر کسی کو عروسی جوڑا پہنائے گا تو یہ اجرا کہیں لیکن وفات کے وقت اگر کوئی کفن کسی کو پہنائے گا اس کا اجر بتا دیا گیا جب سے یہاں کفن کی سروس شروع ہوئی ہے الحمدللہ تو بہت آسانی ہوگی کہ بنا بنایا کفن پیک اس میں ہر چیز نہلانے سے متعلق جو ہے وہ بھی موجود ہوتی تو اب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے یہی ڈونیٹ کر دیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے ایک گھر میں رکھ چھوڑیں اور کہیں کسی کا بھی سنیں تو فوراً ان کو آپ کہیں کہ میں کفن بھجوا رہی ہوں میری طرف سے یہ دیا ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو اپنے وارڈ روم میں کپڑوں کے ساتھ ایک کفن بھی لٹکا چھوڑے تاکہ جب کھولے الماری تو آخری لباس شام نہیں ہو تو موت نہ بھولے یہ بھی ایک دن پہننا ہے ابھی تو میری چوائس ہے یہ پہن رہی ہے لیکن ایک دن یہ بھی پہننا ہے تذکیہ کا بڑا اچھا طریقہ ہوگا یہ کہتی ہے کہ ان پتا چلا کہ کفن یہاں سے ملتے تو انہوں نے آٹھ دس کفن منگوا لی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے لے کے رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے کام آ جاتا ہے اور کوئی آکورڈ ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کبھی دھرنے ہو, ہیں, کبھی ہو جاتی اور بعض لوگوں کو پر ایسی مشکل بھی آئی کہ اسٹرائک ہوگی ساری مارکیٹس بند سارا دن کفن ہی نہیں مل رہا تو اس میں ڈیلیز ہو جاتی ہے پھر دفنانے میں تو اس لیے انتظام کر کے رکھنا چاہیے میں یہ نہیں کہتے کہ سارے لے کے ادھر ہی چھوڑ دیں لیکن گھر میں بھی رکھے ادھر بھی اس کے لیے ہم بلک میں آپ اب آرڈر دیں گے پھر بنوائیں گے ابھی آپ کو پہننا بھی سکھائیں گے کہ کیسے پہناتے ہیں تاکہ مصنون کفن دے سکیں اور پھر جہاں جائیں ان کو خود بھی طریقہ بتائیں کہ کیسے ریپ کرنا ہے ریپ کرنا بھی آنا چاہیے جیسے بچوں کو ریپ کرنا موقع نہیں آتا تو اسی طرح مردے کو ریپ کرنے کا بھی طریقہ نہیں پتا جب تک آپ دیکھیں گے نہیں ان آگے چل کے ذرا غسل ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس پہ آتی ہوں ہم لوگوں نے اپنی سوتل قرآن میں جب میرا جینا مرنا پڑھایا تو ہم نے کپڑا لا کے اپنے اسٹوڈینٹس کو کٹنگ کرنا سکھایا پھر انہوں نے سب نے پیسے ڈونیٹ کیے پھر ہم نے بہت ساری ہر ایک کو پریکٹیکلی کر کے بتایا پھر ہر ایک نے اپنے گھر میں دو کفن کے پورے سیٹ رکھے کیونکہ کبھی کوئی اویلیبل ہوتا ہے کبھی کوئی होता ہوتا ہے تو جس کو بھی کال آ جاتی ہے اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم کسی سے لے کے اور ہمارا پورے علاقے میں وہ ٹیم کام کرتی ہے اور اگر ہمیں کوئی کال بھی آ جاتی ہے تو ہم اپنا پوری چیزیں لے کے کراچی میں تو پوری ٹیم ہے اور ماشاء کو غسل وغیرہ دی جہاں سے بھی آئے تو پہنچ جاتے کو بھی پہنچ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک تو طریقہ نہیں آتا دوسرے اپنے ہی رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں کیا وفا ہوئی اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا کہ گسل کے بھی آگے نہیں آ رہے اکثر اپنے ماں یا بچے کے لیے بھی لوگ آگے نہیں بڑھتے اور کہتے ہیں بس نہلانے والا کوئی آ جائے اور وہ ہی کر دے ہم نہیں کر رہے ایک اکٹھے اجتماعیت سے کام کرنے کا اپنا فائدہ ہے اب اگر آپ میں سے ہر کوئی بازار پہنچ گیا اور گلیوں میں مارا مارا پھرا اور مہنگا سستا خرید کے لے آئے تو وقت ضائع ہوگا لیکن فیسلٹی یہاں مل جائے گی تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہوگی لیکن اپنے کرنے کے کاموں کی لسٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ بعد میں بھولے نہیں اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا اب یہ ہے کہ غسل کے سامان کی فہرست نمبر ایک وافر پاک اور صاف اور ضرورت نیم گرم پانی بیری کے پتے صابن یا شیمپو کافور اب یوں سمجھے بیری کے پتے صابن کافور کیمفر کنگھی یا نہ بھی ہو تب بھی کام چل جاتا ہے ہاتھ بھی کنگی بن جاتا ہے روئی ڈسٹ بن کپڑے یا ربڑ کے دستانے گلوس جسم خوش کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی بھی صاف کپڑا رنگین چادریں جو میت پر پردے کے لیے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی یہ کفن تو بعد میں ڈالا جاتا ہے نا نہلاتے وقت چادر سے ڈھانگ دیا جاتا ہے جیسے بیڈ شیٹس ہوتی ہیں نا وہ سب سے اچھی رہتی ہے وائٹ نہ ہو کیونکہ وائٹ گیلے ہونے کے بعد نیچے سے ننگا ہونے لگتا ہے انسان یوزڈ چادریں بھی استعمال ہو سکتے اسی طرح اگر پردہ کرٹن سکرین بنانی ہو تو اس کے لیے بھی چادریں اگر کھلی جگہ پہ کر رہے ہیں غسل دینے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے مدرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے نمبر ایک یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو بھی چیک کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ میت کا سارا پانی پورے گھر میں پھیل جائے غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان اور بالٹیاں وغیرہ رکھنے میں مشکل نہ ہو کھڑے ہو کر دینا ہو تو شاور اوپر سے اس کے ٹیپ اور اس کا انتظام ہو پردے کا مناسب انتظام ہو گھر میں اگر غسل خانہ بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر چادریں تان کر یا خیمہ لگا کر غسل کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے ایسی جائے غسل کو اوپر سے بھی ڈھاپنا ضروری ہے کہ کسی اور کے گھر سے نظر نہ پڑے میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہوتا ہے نسلانٹنگ ہو ایک طرف سے اوپر اور دوسری طرف سے نیچے کہ استعمال شدہ پانی بہتر رہے اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے دو اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں اگر تختہ آپ کو اسٹریٹ ملے تو آپ کیا کریں سر کی طرف سے ذرا سا اوپر کر لیں انشاءاللہ اللہ اللہ میں جو مقصد ہے اس کی آپ کو پریزنٹیشن ابھی دکھا دیں گے غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری ڈبہ یا لفافہ رکھا ہوا ہو نیچے نہیں پھینکے ویسے میت کے اوپر سے جیسے روئی سے آپ ناک اور منہ وغیرہ صاف کرتے ہیں تو پھر وہ روئی پھینکنے کے لیے ڈسٹ ساتھ ہی رکھا ہونا چاہیے غسل کا پانی بالٹیوں یا ٹب یا بڑے برتنوں میں وافر مقدار میں پانی تیار رکھا ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے پر تاخیر کا امکان نہ ہو لٹکے نہیں کام غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے بوقت ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے اسی پانی کی ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر اسے الگ ایک طرف رکھ لیا جائے یعنی ایک بالٹی میں کیا کریں گے بیری کے پتے ساری بالٹیوں میں تھوڑے تھوڑے پیس کے ڈال دیں اور ایک بالٹی میں کافور ملا دے پانی میں اور الگ ایک طرف رکھے یہ آخری بار بہایا جائے گا جو تیسری بار ہو سکتی پانچویں بار یا ساتویں بار ایس پر نیڈ اس کی کیا دلیل ہے کہ تین بار پانی ڈالیں یا پانچ یا سات امی عطیہ انصاریا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو سارے بتن پر تین یا پانچ مرتبہ پانی بہاؤ اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی یعنی سات دفعہ بھی ہو سکتا اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا چاہے پانی میں ڈال کے یا ویسے مل کے یعنی خوشبو لگا دو اور غسل ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے دو بار یا تین بار نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ جب آپ غسل دے رہے تو پانی تین بار بہائے یا پانچ بار ان سر سے لے کر پاؤں تک لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ غسل دے کے تھوڑی دیر بعد پھر لے ائیں میت کو یہ درست نہیں مدد کرانے والے شخص مدد کرانے والے غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ موجودوں ہوں جو اس کی مدد کریں ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ اور غسل خانے میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ نعوذ بک من الخبث والخبائث لیکن اگر اپ کمرے میں دے رہے ہیں غسل یا صحن میں دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بس میں لا پڑ کے آپ کام شروع کر سکتے میت کے کپڑے آسانی سے نہ اترے تو کینچی سے کاٹ لیے جائیں بہتر یہ کہ اتار لیے جائیں تاکہ وہ استعمال ہو جائیں اگر جسم بہت اکڑ چکا ہے تو پھر کاٹ کے اتار دیے جائیں میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈالا جائیں تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر دیا جائے یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا ربڑ کے دستانے پہنے ہوئے ہو غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں یعنی غسل کرتے وقت خاموشی اختیار کی جائے ضروری بات کی جائے دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے لیکن وہاں شور ہنگامہ کرنا کسی بھی قسم کا درست نہیں ٹھیک نہلانے والے سب سے پہلے میت کسر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کریں سب سے پہلے کیا کریں مثلا اگر یہ میت ہے لیٹی بھی ہے تو سب سے پہلے کیا کرے بیٹھنے والی پوزیشن میں گئے مردہ یوں لیٹا ہوا کریں اٹھائیں اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پیریں تاکہ اگر جسم میں کوئی ایسا زائد مواد ہے جو اٹکا ہوا ہے تو وہ نکل جائے اور میت صاف ہو جائے پھر اس کے بعد واپس نیچے رکھ دیں یعنی لیٹے ہوئے پیٹ پہ نہیں ہاتھ پیرنا ذرا اوپر کو کر کے صاف کر لیں اور نرمی سے دبائیں حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو میت کی ظاہر ہوتی ہے کوئی گندگی نجاست نہیں نکلی حضرت علی غسل دیتے ہوئے کہتے جا رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ حیین و میتن زندگی میں بھی اور وفات کے وقت بھی کتنے پاکیزہ رہے کہ آپ کے اندر سے کوئی گندگی نہیں نکلی غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ لے یعنی کوئی بھی سفید یا گھر میں سیا ہوا کپڑا جیسے تھیلیاں جیسی ہوتی ہیں اور ہاتھ اس کے اندر داخل کر لیا جائے یعنی ہاتھ ننگے سے نہیں غسل دینا کیونکہ میت کے جسم کا بھی ایک پردہ ہے تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا کپڑے کے اندر سے یا پھر گلو پہن کر رائٹ right? اب کیا کریں سب سے پہلے اس کو تہارت کروائیں استنجا کروائیں پیٹ دبا لیا اس کو واپس رکھا یا اگر کوئی سہارا دے کے بیٹھا ہوا پہلا کام اس کو استنجا کرانا ہے تاکہ کوئی نجاست رہ گی تو اچھی طرح جسم سے نکل جائے یہ کپڑا جس سے استنجا کرایا گلاب اس کو نکال کر پھینک دیا جائے کہاں ڈسٹ بن جو پاس ہی رکھا ہوا ہے میت خاتون ہو تو غسل سے پہلے سر کے بندے ہوئے بال کھول دیے جائیں چٹیا کھول دی جائیں کلپ نکال دیا جائے یا جو بھی کوئی چیز اس نے باندھی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے سب کچھ ہٹا دیا جائے بال پورے کھل گئے دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے پورا وضو کرایا جائے جیسے آم غسل میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے پہلے وضو کرتے تو اسی طرح اس میں بھی پہلے دائیں طرف سے یعنی اب میت لیٹی ہوئی ہے ادھر سر ہے ادھر پاؤں ہے. آپ نے بال کھول دیے پہلے استنجا کرا دیے پھر بال کھول دیے اب شروع کہاں سے کریں گے دائیں ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ دھوئیں گے اٹھائیں گے اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں کلّی کو کلی نہیں کرائی جاتی وہ جو روئی رکھوائی تھی وہ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اسے ایک مگ پانی میں رکھا ہوا ہو اس کے اندر سے پانی میں بھگو کے روئی سے کیا کریں اوپر کے ہونٹ اٹھا کے نیچے کے ہونٹ اٹھا کے یا اگر وہ اکڑے ہوئے ہیں تو منہ کے اوپر ہی مل کے تین دفا کلی کرا دے روئی کو کہاں کرے دس میں پھینک دے دوسری روئی اٹھائے اب ناک میں پہلے دائیں طرف اور پھر دوسری پائے سے بائیں طرف یا ایک دفع ایک روئی کا پایا لے کے اس سے کر کے پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر پھینک دے اس کو بن میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے اب سر دھویا جائے گا ناک اور کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے اٹکا دی جائے یعنی دھو کے کلی وغیرہ کر کے پھر کانوں میں وہ ڈال دی جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے اب سابن کے جھاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئی جائیں اب سر دھویا جائے بقایا تمام غسل کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کرایا جائے خاص طور پر سطر کے مقامات پر کوئی نظر نہ پڑے نہ ہی خالی ہاتھ سے میت کو ٹچ کریں اب یہ جو بات ہے نا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے امیں اتیا کہتی کہ آپ کی بیٹی سیدانب کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو یعنی ہاتھ وغیرہ اور کلی اور ناک اور چہرہ اور وہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گٹنوت سمیت ہوتا ہے کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصوں کو صابن سے دھویا جائے گردن کے دائیں طرف سے لے کے دائیں پاؤں تک اور بائیں پہلو کے بال ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف کا پچھلا حصہ دھو لیا جائے اسی طرح بائیں طرف یعنی آپ نے منہ پہ ہاتھ پہ لیا پھر اس کے بعد سر کے ساتھ ہی منہ بھی دھو لیں گے ناک وغیرہ صاف کر کے اب کیا ہوگا یہ دائیں ساری سائڈ ایک دفعہ دھوئی جائے گی سامنے سے پاؤں تک اور پھر اس کو ذرا سا بال دے کے پچھلی طرف بھی دھو دی جائے گی آدھی ٹھیک ہے سیم پروسیجر لیفٹ سائڈ پہ دائیں ہاتھ سے شروع کر کے گردن گردن کے بعد کمر تانگ پاؤں تک دھو کے پھر اس کو ایسے ہی موڑ کے پیچھے سے بھی سارا دھو دیا جائے گا اب ایک دفعہ ہو گئی پھر دوبارہ کیا کریں گے وہ رائٹ ہینڈ سے بازو سارا شروع کر کے پیچھے سے کر کے پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے پھر تیسری مرتبہ آ جائیں گے ٹھیک غسل تا مرتبہ دیا جائے آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافر کس سے کر لیں بیری کے پتوں والے پانی سے اور صابن بھی بشک لگا لیں سابن نہ ہو کسی کے پاس تو خالی بیری کے پتے بھی کافی کیونکہ وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور آخری بار کافور والا پانی ڈالے ٹھیک ہے یا کافور ویسے بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اور اگر کافور نہیں ملا تو کوئی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے خاتون کی میت تو غسل کے بعد بالوں کی کنگی کر کے تین چوٹیاں تین لیٹیں بنا کر پیچھے کو ڈال دی جائیں یعنی بالوں کو کیا کیا جائے کنگھی کر لی جائے لیکن اگر کنگھی میں مشکل ہو رہی ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور کنگھی نہیں ہے کوئی تو ہاتھوں کے ساتھ یہ کسی بھی طرح سارے بال پیچھے برابر کر کے اور اس کے بعد اس کی تین لیٹیں بنا لی جائیں امیت بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہے تھے آپ نے فرمایا تین بار پانچ بار سات بار مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو خوب اچھی طرح دو امیتیہ بیان کرتی ہے میں نے ارض کیا عدد میں آرڈ نمبر آپ نے فرمایا ہاں اور آخری بار اس میں کچھ کافور بھی ملا دینا جب فارغ ہو تو مجھے اطلاع کر دینا جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی آپ نے ہماری طرف اپنا تیبند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے ودن پر لپیٹ دو یعنی پہلا ریپ اس سے کرو امیتیہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کے تین حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے ٹھیک ہے جو حدیث میں آ رہا ہے وہ پیچھے ڈالنے کا ذکر ہے اسی لیے میں نے آگے کی بات نہیں کی یعنی جو حدیث کے لفظ ہے اس میں پیچھے ہی ڈالنے کو کہا گیا یعنی کہ پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ کر کے پیچھے ہی کر دیں ضروری نہیں کہ آگے ڈالے تین لٹے سے مطلب یہ ہے کہ ایک دائیں طرف ایک مائیں طرف ایک درمیان میں یعنی کھلے بال چھوڑ دیے لیکن لٹے ہیں اس طرح سیدھی سیدھی کر کے تین پارٹ اس کے کرنے کی جو حکم آیا ایسا ہی ہے. اگر میت کو دھویا نہ جا سکے تو تیمم کرایا جا سکتا ہے جیسے کوئی جل جائے یا کوئی کیمیکل اس کے اوپر پڑ جائے یا پانی میں ڈوب کے مراؤ لاش دیر سے ملی اور بالکل ہی جسم گل رہا ہو یا کسی حادثے میں ٹکڑے, ٹکڑے ہو گیا ہو یہ کہتی ہیں کہ سانپ کے ڈسنے سے چھالے بن جاتے ہیں بدن پھول جاتا ہے ایک دم زہر سے تو ایسی صورتوں میں اگر دھونا ممکن نہ ہو کہ دھونے سے وہ جسم الگ ہونے لگے تو صورت میں تیموم کرا دیا جائے تیموم کا طریقہ آتا ہے وہی طریقہ کرنا حضرت تاشا سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا کریں کیا ہم آپ کے کپڑے اس طرح اتارے جس طرح ہم اپنے مردوں کے اتارتے ہیں یا کپڑوں سمیتی غسل دیں جب اختلاف مزید بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند تاری کر دی حتیٰ کہ سب کی گردنیں سینوں کی طرف ڈھلک گئی پھر کسی نامعلوم آدمی کے گھر کے ایک گوشے سے غیبی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیز سمیت غسل دیا وہ کمیز کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور ہاتھوں کے بجائے کمیز سے ہی ملتے جاتے تھے یعنی اسی کمیز کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے آپ کو غسل دیا گیا آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے جی سات دفعہ رائٹ دھوئیں گے سات دفعہ لیفٹ اسی طرح ایک دفعہ کر کے پھر دوسری دفعہ دائیں طرف سے ہو گیا پھر مائیں طرف اسی طرح وہی امر پھر دائیں طرف سے پھر طرف پھر دائیں طرف پھر مائیں طرف پھر آخری دفا جو بھی ہو پانچویں ہو یا تیسری یا ساتویں آخری دفعہ کافور والا نہیں سابن ہر دفعہ نہیں لگانا پانی, پانی دفعہ تین دفعہ, دفعہ, دفعہ بہانا جی دفعہ. یعنی سابن آپ چاہیں تو کٹھا ہی لگا لے ایک ہی دفعہ اوپر آخر تک اور پھر اس کے بعد پانی تین مرحلوں میں بہانا یہ پانچ میں یہ سات اور پہلے دایا پھر بایا دایا بایا اس طرح یہ نہیں کہ سات دفعہ سارا پہلے دایا اور سات دفا بایا دونوں طرف پولتے. اچھا اب ہے کفن کا مرحلہ کپڑا کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفید لباس پہنا کرو یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو یعنی خصوص مردوں کے لیے سفید لباس پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے کہ میں دوں گا یہ تو اچھا کفن دے قسم کا نہیں کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے مردوں کو آگے نہیں پتا کہ کس جگہ ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کی روحیں بردک میں ہیں یا جو بھی اور اسی میں وہاں ملاقاتیں کریں کیونکہ قیامت کے دن تو سب ننگے بدن اٹھائے جائیں گے ہو سکتا بعد میں پھر پہنا دیے جائیں تو اچھا لباس پہنا ہے کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ہو کہ آسانی سے میت کا تمام جسم ڈھانپا جا سکے نا مکمل اور نا کافی کفن کسی مجبوری کے علاوہ یا عذر کے علاوہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس سے جسم کھلنے کا اندیشہ کفن پہنانے کے بعد قبر میں اتارنا ہے اگر وہ آدھا ادھورا پہنایا ہوا یہ نہ آپ قبر میں اتار رہے اور کفن کھول کے کہیں جائے اور بے حرمتی ہو میت کی سمجھ رہے تو اس لیے کھلا کپڑا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا جسے وفات کے بعد ناکافی کفن میں لپیٹا گیا اور رات کو دفن کیا گیا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پہ ڈانٹا کہ میت کو رات کو دفن نہ کیا جائے اللہ کہ انسان مجبور ہو مزید فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن دے اچھے کفن سے مراد یہ کہ صاف ستھرا ہو موٹا ہو بدن چھپانے والا ہو اور درمیانی قسم کا ہو اس سے مراد مہنگا اور نفیس کپڑا نہیں ہے یا ریشمی ہو یا بہت باریزے کا کفن دینا شروع کر دیں ایک اور اس طرح کے کام نہیں ہے معقول بس کپڑا ہو ضروری نہیں کہ بالکل نیا کپڑا ہو اگر دھلا ہوا ہے تو بھی اسے دیا جا سکتا ہے بعض لوگ آب زمزم میں دھوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اپنی تسلی کے لیے ایسا کرتے تو اگر وہ اس کو پانی لگا ہوا ہو یا دھلا ہوا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جب وہ فوت ہونے والے تھے تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی حضرت نے جواب دیا پیر کے دن. انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے کہا آج پیر کا دن ہے یعنی ابر نے کہا پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا ہر چیز میں پیروی کرنا چاہتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا تھا انہوں نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور پھر اس کے ساتھ دو اور ملا دینا کیونکہ تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے اور مجھے اسی میں کفن دے دینا میں نے کہا یہ تو پرانا ہے فرمایا زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے کی نسبت زیادہ حقدار یعنی اگر زندہ لوگوں کے لیے نیا کپڑا نہیں تو پرانا ان کے لیے رکھنے کے بجائے پرانا میت کو دیا جا سکتا اور نیا زندہ کو دیا جا سکتا لیکن اگر زندہ کے لیے بھی نیا اور مردہ کے لیے بھی نیا ہے تو دونوں کو پھر اچھا ہی دے فرمایا یہ تو تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کفن بھی گل سڑ جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے اب کفن کے اجزاء کفن کیسا ہوتا ہے کفن میں مرد اور عورت کے لیے تین بڑی چادریں استعمال ہوتی ہیں اور بس تین بڑی چادریں سید عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یمنی سفید روئی کی بنی ہوئی سہولی چادروں میں کفن دیا گیا اس میں نہ قمیز تھی نہ پگڑی تھی صرف چادریں تھیں حضرت آشا فرماتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی تین نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا جس میں کمیز تھی نہ اماما یعنی کمیز کرتا سی کے نہیں پہنایا گیا اور نہ کوئی ٹوپی اور نہ کوئی سر کا الگ کپڑا تھا بس اسی میں لپیٹ دیا گیا اگر ہو سکے تو ایک ہلکی دھاری دھار چادر کفن میں شامل کر لی جائے سنو نبی داود کی کوئی روایت انہوں نے لکھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اگر مل سکے تو کفن میں ایک دھاری دار چادر شامل کر لی جائے یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے جمنی کپڑے کے اندر دھاریاں ہوتی ٹھیک عورت اور مرد کے کفن کا فرق عورت کو کفن دینے کے بارے میں سنت سے فرق کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور جس حدیث میں پانچ کپڑوں کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے اس لیے عورت کو بھی مرد کی طرح ہی کفن دیا جائے گا علامہ البانی فرماتے ہیں اس مسئلے میں عورت مرد کی طرح ہی ہے کوئی تفریق کی دلیل نہیں البتہ لہلا بنت خانف والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پانچ کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے اس کی سند درست نہیں ابنش کہتے ہیں کہ میں نے اتاس سے پوچھا عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا انہوں نے کہا تین کپڑوں میں اور ایک کپڑا سب سے اوپر ہوگا جس میں اس کو لپیٹا جائے گا میں نے کہا وہ دوپٹا نہیں ہوگا ان کا نہیں لیکن کپڑوں کو پیٹیوں کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا جائے گا کہ اس کی حیت مردوں جیسی ہو جائے گی یعنی عورت کی جو سینا ہے یا باقی جسم اس کو لپیٹا اس طرح جائے گا کہ وہ پتہ نہیں چلے گا کہ عورت ہے یا مرد ہے حضرت آشا فرماتی میں کفن دیا تھا لیکن پانچ کپڑوں کا جو, جو جواز ہے اس میں آرام ملتی ہے اپینینز ہیں حدیث نہیں ہے تو بہتر کیا ہے پھر حدیث بہتر ہے ابن سیرین کہتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے کمیز دوپٹہ باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا دو چادریں جن میں میت کو لپیٹا جاتا ہے ابن سیرین یہی حکم دیا کرتے تھے کہ کپڑا عورت کے بدن پر لپیٹا جائے اظہار کے طور پر نہ باندھا جائے الگ نیچے کا اور الگ اوپر کا سینہ بند یہ نہ کیا جائے بلکہ کٹھا ہی لپیٹا جائے حسن بسری کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پانچواں کپڑا چاہیے جس سے کمیز کے تلے رانے اور سرین باندھی جائے یہ ان کا اپنا اوپین ہے ابن سیری کے نزدیک پانچ کپڑوں کی حیثت اس طرح بنتی ہے قمیض دوپٹہ باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا اور دو چادریں حسن بسری کے نزدیک قمیز دوپٹہ تیبند دو بڑی چادریں پھر وہ ورژن الگ الگ ہو جاتے کپڑا کم ہو اور میتیں زیادہ ہو بعض ہنگامی حالت مثلا جنگ آفت یا سفر وغیرہ میں میتیں زیادہ اور کفن نہ کافی ہوں تو ایک کپڑے میں بھی دفنایا جا سکتا ہے سمجھ گی تین مسنون ہے لیکن ایک میں بھی دفن کر سکتے اگر نہیں ہے کسی کے پاس جیسے شہدائے احد کے ساتھ کیا گیا جی ستر لوگ ایک دن شہید ہو گئے تو اتنے کفن لانا مشکل ہو گیا اور مصبن عمیر کو کس طرح دیا گیا کفن کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتا تو اس خر گھاس ڈال دی گئی اسی طرح جب حمزہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا پر میں وہ بھی مجھ سے افسل تھے لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک چادر ملی تھی مصبن عمیر کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح مکہ میں جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیتے تھے پھر نہیں پہنتے تھے اور ان کے کپڑے امپورٹ ہوتے تھے اور انتہائی قیمتی ہوتے تھے ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے لوگوں کو پتا چل جاتا مصبن لیکن جب اسلام لائے تو والدہ سخت ناراض ہو گئی نان نفقہ بند ہو گیا پھر جب مدینہ ہجرت کی تو جا کر دن رات کو آن پڑھانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورا ماحول تیار کر دیا بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک کپڑا بھی پورا نہیں ملا لیکن کیا اس سے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی ان کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی عزت اور محبت ہے تو انسان کی عزت اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ ہمارے خود ساختہ معیار اس کے کام کی وجہ سے وہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے تو اصل فکر اس چیز چاہی کی ہونی چاہیے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ابھی کہ کفن ایک طرف رکھ لیا جائے اور اس کے بعد یہ کہ میت کے جسم کو خوش کر کے احتیاط سے اس کے اوپر کفن کے اوپر جا کے لٹایا جائے ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے بھی خوشبو میت کو کفن سمیت اد کی دھونی دینا مستحب ہے اد کی دھونی دینا بخور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو تین مرتبہ دو یعنی وہ دھواں کر کے تو تین دفعہ اس کے آس پاس پھیر لیا جائے اسما بن طبی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو لگانا پھر میرے بدن پہ حنوت لگانا میرے کفن پہ نہیں چھڑکنا اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہیں رکھنا ابراہیم نخی کہتے کہ میت کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے گی اور اس کی سجدے کی جگہ پہ حنوت لگائی جائے گی خوشبو ماتھے پہ پیشانی پہ ہاتھ پہ پاؤں پہ دھونی دینا ممکن تو میت کو اتر بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن الکوہل والا نہ لگائیں پھر اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا کفن فرق ہوگا اس کا سر نہیں ڈھکا جائے گا اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ حالت احرام ہے اور قیامت کے دن لبیک لب پکارتا ہوا اٹھے گا ایک صحابی میدان رفات میں اپنی سواری سے گر گئے اونٹنے نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وہی وفات پا گئے چناچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اسے پانی اور بیری کے پتوں سے گھسل دو, دو کپڑوں میں کفن دو کیونکہ وہ احرام میں تھا نا خوشبو نہ لگاؤ نہ, اس کا سر چہرہ چھپاؤ نہ ہنوت لگاؤ یہ قیامت کے دن تلبیا کہتے ہوئے اٹھے گا البتا عورت کا چہرہ ڈھانپا چائے گا احرام کی حالت میں اگر وہ فوت ہو جاتی تو کفن میں ڈھانپا جائے گا تاکہ نہ محرم اس کو نہ دیکھ پائے خا وہ احرام کی حالت غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے واجب نہیں فرض کے درجے میں نہیں اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت بابزو ہونا ضروری نہیں کیا کہا میں نے میت کو غسل دیتے وقت بابزو ہونا ضروری نہیں افضل ہے مستحب ہے لیکن ضروری نہیں بعض لوگ پوچھتے اچھا ہم پیریڈز میں ہم ہاتھ لگا دیں کچھ نہیں ہوتا لگا سکتے ہیں شریک ہو سکتے ہیں منع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو غسل دے وہ خود غسل کر لے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے تو یہ مستحب کے حکم میں ہے فرض نہیں ہے عبداللہ بن عمر کا قول ہے ہم میت کو غسل دیتے پھر ہم میں سے کوئی غسل کرتا کوئی نہیں بھی کرتا تھا ٹھیک پھر چند احتیاطیں ہر لپیٹا جانے والا کپڑا قدرے مضبوطی سے لپیٹا جائے گا اور ہر پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت کھل نہ جائے کفن اس لپیٹا جائے گا کہ دفن کرتے وقت میت محفوظ رہے میت کو بستر سے گسل کے تختہ تک اور غسل کے بعد کفن بچھے کھاٹ پر ڈالنے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے ایسے نہیں اٹھا لے یعنی چادر کے اندر اٹھائے خاتون کے میت اٹھانے میں اگر مشکل اور جسم بھاری ہو تو مہرم مردوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے یعنی جس ڈیتھ بیڈ سے اٹھا کے تختہ غسل پر اور پھر تختہ غسل سے اٹھا کر کفن والی جگہ پر غسل دلانے کے بعد اوپر والی گیلی چادر نکال لیں اور جسم خشک کرنے کا سارا عمل اوپر سے خشک چادر تان کے کیا جائے تاکہ پردہ رہے پردے کا اہتمام ہر مرحلے پر جسم خشک کرنے کے بعد میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے سے پہلے اسی طریقے سے نیچے چادر بچھائی جائے گی جس طرح پہلے نکالی گئی تھی ایک طرف سے کر کے پھر دوسری طرف سے پھر نیچے سے کھینچ لی جائے کوئی نامحرم مرد کسی عورت میت کا چہرہ نہ دیکھے نہ ہی کوئی نامحرم عورت کسی مرد میت کا چہرہ دیکھے اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھ کو کوئی بھی نہ دیکھے اب آپ کو اس وقت پریزنٹیشن انشاءاللہ دکھائیں گے جس کو مقصلہ دکھائیں گے اور آپ کو یہاں کفن ڈالنے کا طریقہ بتائیں گے ابھی انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے کلاس میں ایکٹیویٹی کرائی جائے گی تو آپ سب کیا کریں گے اپنے گھروں سے تین کپڑے لے کر آئیں گے چاہے تین دوپٹے ہی لے کر آئیں آپ میں سے ہر ایک کو پریکٹیکلی کرنا ہے یہ کام ٹھیک یہ آپ کا ہوم ورک ہے یا کلاس ورک ہے یہاں آپ کو صرف ڈیمو دکھا دیا جائے گا اور آپ کی ٹیچرس کو مزید ٹرین کر دیا جائے گا تاکہ صحیح طور پر سکھا سکیں مکسلا یہ الہدا کا مکسلا ہے مکسلا کہتے ہیں جس میں گسل دیا جاتا ہے یہ پیچھے جو روم ہے نا تو آپ اس کی تصویر دیکھ رہے یہ سٹریچر ہے جس کے اوپر میت کو لا کر رکھا جاتا ہے جیسے گھر سے لائیں یا ایمبولنس سے اتار رہے ہیں نیکسٹ یہ ٹیبل ہے جس پر میت کو واش کیا جاتا ہے اوپر سے آپ دیکھ رہے شاور کی طرح وہ پائپ رکھا ہوا نیکسٹ یہ کفن والا ٹیبل ہے اس پر نہلانے کے بعد اس پہ ڈالا جاتا ہے نیکسٹ یہ سانپ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بالٹی ہے بن ہے مگ ہے تب ہے جس میں پانی کے اندر بیری کے پتے وغیرہ ڈال کے رکھ دیے جائے پاس یہ کفن کے مختلف اجزاء وغیرہ ہیں ریکوائرڈ تھنگس یہ ساری موجود ہیں اس میں یہ آپ اوپر دو چھوٹی چھوٹی دیکھ رہی ہیں ٹاول کے اوپر ٹکیاں یہ ٹکیاں کافور کی ہیں یہ کاٹن ہے آم کوٹن رول جو ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ گلوز وغیرہ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں فیزر اگر ضرورت پڑے یہ کفن پیکج ہے لدا کا پھر دعائیں بھی ہیں کفن کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کو دوسروں کو بانٹ دی جائے لائٹ آن کرے اور چادریں بچھائے یہ تینوں چادر اس طرح بچھا دیں گے جیسے بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں نا ایک بیڈ شیٹ کی بجائے تین بیڈ نیچے یہ ویری کے پتے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اس کے بھی ڈرائی پتے آپ کو پیک یہاں سے اویلیبل کریں گے اس کو رگر کے مل کے کیا کریں بالٹی میں ڈال یہ تین چادریں دیکھ رہے نظر آگے تین چادریں اوکے اچھا اب آپ کیا کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ سے یا لیفٹ سائیڈ سے پہلے کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ رائٹ یا لیفٹ یہ آپ دیکھیے پہلی چادر پوری طرح نیچے اچھی طرح اندر کی جائے گی خوب کس کے اندر ریپ کریں گے تاکہ جسم سمٹ جائے اب ادھر سے یہی چادر آپ دیکھیے ادھر لے جائیے پر اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا سا منہ سے ہٹا لیا گیا ابھی دوسری چادر خوب کس کے اوپر کی طرف سے بھی تاکہ سینہ جو ہے وہ خوب کھینچ کے وہاں سے کھینچ کے سینے کی طرف سے کھینچ کے ڈھیلا نہ یہ یاد دیکھ رہے ڈبل ہو رہا ہے نا کپڑا تو سینہ خود بخود چھپ جائے گا یاد دیکھ رہے سینے پہ خود بخود وہ آ رہا ہے تین چادر سمجھ آ گئی اب یہ آپ دیکھ رہے الگ سے اسکارف بنانے پہنانے کی ضرورت نہیں وہ جو چادر کا کپڑا ہے اسی کو سر پہ کریں گے جلابی بہننا بس اسی چادر کا ہی گونگٹ اوپر کو آئے گا ان کا سر ذرا سا اوپر کر کے ان کو تھوڑا سا ایسے کر کے دکھا دے یہ آپ دیکھ رہے یہ اوپر والی لیر سے سر ڈاکرا لیٹیں پیچھے ہی ہے دوسرا اوپر ب وقت ضرورت کھولا بھی جا سکتا ہے پھر تیسرا مزید اوپر اور پھر اوپر سے یہ سارا جیسے پاؤں کی طرف سے باندھا گیا ہے اسی طرح یہاں سے بھی یہ پٹیاں لگ گئی اب اس سے آپ دیکھیں گے کہ اٹھانا دونوں طرف سے کپڑا ایکسٹرا ہے اٹھانے میں بھی آسانی رہے گی اور رکھنے میں بھی کسی ایکسٹرا سلائی کی دھلائی کی اور کاٹ پھانٹ کے ادھر اسکارف بنایا جا رہا ہے ادھر پائجامہ چڑھایا جا رہا ہے ادھر کمیز سلائی جا رہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کتنا سمپل ہے علیحدہ علیحدہ اور وہ جی گھر میں مشین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کرتا سیئے کٹنگ اور پھر وہ ایک پہنے شروع ہو جاتی کس قدر سمپل ہے یہ ہے مصروم طریقہ سمجھ آ سب کو سمپل تین چادریں اس کا اگر آپ میں سے کسی کو اچھی تصویر بنانی آتی ہے یہ ڈرائنگ کرنی آتی ہے تو اس سارے عمل کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب سینہ نظر آ رہا ہے کوئی سینہ بند باندھنے کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں سمپل بس کیونکہ یہ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لاسٹ مومنٹ پہ, پہ پہنچتا ہے، کھولنا پڑتا چہرہ دکان بس اسی کو ہٹا دیں اسی کو واپس بند کر دیں جی اگر سم ٹائم لیڈ کریں تو روئی کسی لیے روئی وغیرہ ساتھ ہی رکھ دی جائے سارے سوراخ نا, کان ناک ان کے اوپر روئی رکھ دی جائے ایس پر نیٹ اور اگر دیکھیں کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا ہو رہی تو نیچے ہلکا سا کوئی ایسا پلاسٹک یا کچھ ایسی چیز بھی رکھی جا سکتی ہے تاکہ چارپائی سے باہر نہ آئے پیمپر بنایا جا سکے جی جی ہاں جیسے گولیاں لگ جاتی ہیں بازو کا ایسے حادثوں میں فوت ہوتے ہیں کہ بلیڈنگ رکتی ہی نہیں ہے اسے بلیڈنگ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے ٹھیک ہے طریقہ کس کو نہیں آیا اب آپ نے اس کو پریکٹیکلی کلاس میں کرنا آپ لوگ کیا کریں گے کوئی گڑیا لے آئیں یا کوئی بھی سرہنا ہی رکھ لیں کچھ بھی ہر گروپ اپنا اپنا ایک انتظام کرے اور تین جیسے ہوتے ہیں نا ٹیبل کلاس ہوتے ہیں یا روٹی کے کپڑے ہی صحیح کوئی بھی تین کپڑے لا کے اس کے اوپر آپ نے کر کے دیکھنا ہے اس کو تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت کبھی ضرورت پڑے یا کسی کو بتانا ہی پڑے یا آپ آگے ان سکھائیں گے بھی تو پھر اس وقت آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اب یہ سمپل تین چادریں ہیں طے کر کے اور یہ گلوز ہوتے ہیں بالکل یہ ایک تو ڈاکٹر والے اور سمپل سے تو اس میں استنجے کے وقت اور پھر بعد میں الگ الگ یہ کافور کی یہ ٹکیا ہوتی ہیں جو پانی میں ڈال کے آخری دفعہ اور یہ بیری کے پتے ہیں یہ سب کچھ اویلیبل ہے الحمد للہ اسٹال کے اوپر ہر شخص ہاتھ لگا کے خود کام کرے تاکہ کرنا آئے رائٹ ان جی ایک پاؤں پہ ایک درمیان میں ایک اوپر نہیں فیس پہ نہیں آئے گی فیس پہ کچھ پگڑی پٹیف کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جیسے بیلٹ باندھتے ہیں ویسٹ پہ جب کبر میں اتارتے ہیں تو یہ جو ناٹس ہیں سر والی یہ کھول دیتے ہیں مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اگر. ہمارا دین بہت آسان ہے اب مثلا کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں مشینیں ہیں ہی نہیں سلائی کی یا کوئی جگہ ایسی ہے تو اگر پابند کر دیا جاتا کہ کپڑا سیکھے پہننا کتنا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کی مخالفت کریں آپ سے جگڑنا شروع کر دیں یا کچھ بھی کریں یہ حدیثیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں بتایا اور تین کپڑوں کا ہی کہا اور یہ جو باقی چیزیں ہے یہ لوگوں کی اپینین ہے ایسا کر لیں سہولت کے لیے کاٹ لیں اوپر کر لیں نیچے کر لیں جیسے چادر کا ہم یہ وغیرہ بنا کے پہنتے ہیں تو سہولت کے لیے ہاں آ رہا ہے ہاں, لیکن اصل چیز کیا ہے سمپلسٹی جی پچھلے دنوں میں ایک ڈیچ پہ گئی ہوں وہاں پہ صرف اس کو میت کو وصل دینے میں انہوں نے اس لیے دیر کی کہ جی جو کفن آیا ہے اس میں سلا ہوا پائجامہ نہیں ہے oh, oh, oh. So, اور میت کو پہنانے میں کس کا دیر مشکل ٹانگے اٹھاؤ اس کو پجامہ پہنا ہوئی کیوں پھر جب اس کو وہ کفن پہنایا جاتا ہے تو مردے کو اچھی خاصی تکلیف کا سامنا کرنا بالکل اور, اور اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں ڈالنا بے حرمتی بے پردگی بھی جی. بازوقت ہوتی ہے. نہیں ایکسٹرا نہیں تھا وہ تحمد جو دیا نا کہ اندر کے حصے میں ڈال دو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی لیئر جو جسم کے ساتھ لگے گی وہ تحمد کی ہو جائے اس کے بعد دو چادر اوپر اور ٹوٹل تھری نہیں دے سکتے باپ بیٹی کو نہیں دے گا غسل ماں دے سکتی ماں بیٹی کو دے سکتی ہے. باپ بیٹے کو دے گا مرد مرد کو دے گا استاد جب سنا آیا تھا انڈونیشیا میں اس کے بعد سے ایک چیز جو تھی اس میں کہ بہت سی باڈیز جو تھی انہیں ایک گڑا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور کرینز تھی بہت زیادہ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں میل اینڈ فیمیل اکٹھی باڈیز تھیں تو کیا ہر ساتھ پھر ایکسیپشنل ہوتے ہیں کیا کیا جا سکتا وہاں سب کپڑا ہی بہ گیا کپڑا بھی کتنا پہنچایا پھر کپڑا آنے کے دوسرے ملکوں سے یہ شہروں سے انتظار میں وہ پہلے ہی ان کی حالت خراب ہے تو وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں کریش ہو جاتے ہیں باڈیاں کہیں بکھر جاتی پانی اویلیبل نہ تو صرف ہاتھوں کو جس طرح وہ مٹی لگا کے اور چہرے پہ بھی مٹی پھیر کے اور بس دیکھیے میرے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ تبلیغ کے سلسلے میں چار چار مہینے اور ایک ایک سال لگاتا ہے تو آ کے وہ بتا رہا تھا کہ بعض علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو لوگ بیمار ہوتے ہیں آخری سانسیں لے رہے تھے لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی تو چونکہ ان کو نہلانا نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو نہلا دو جب یہ مرے گا تو پھر ہم اس کو دفنا دیں گے تو یہ عمل آنا کتنا ضروری, ضروری ہے بہت ضروری, ضروری ان شاء باقی چیزیں کل کر لیں گے جزاک اللہ خیرن سبحانک اللہ اشد اللہ الہ انت و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام